سورہ آراف الف نام اس سورت کا نام آراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیات چھیالیس اور سینتالیس میں آراف اور اصحاب کا ذکر آیا ہے گویا اسے سورہ آراف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں آراف کا ذکر ہے زمانہ نزول اس کے مضامین غور کرنے سے بین طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے یہ بات تو یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہے یا وہ مگر انداز تقریر سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہے یہ اسی دور سے متعلق لہٰذا اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے اس دیباچے پر ایک نظر ڈال لینا کافی ہوگا جو ہم نے سورہ انعام پر لکھا ہے مباحث اس سورت کی تقریر کا مرکزی مضمون دعوت رسالت ہے ساری گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ مخاطبوں کو خدا کے فرستادہ پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے لیکن اس دعوت میں انضار یعنی تمبی اور ڈراوے کا رنگ زیادہ نمایاں پایا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ مخاطب ہیں یعنی اہل مکہ انہیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے اور ان کی گراں گوشی ہٹ دھرمی اور مخالفانہ زد اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ انقریب پیغمبر کو ان سے مخاطبہ بند کر کے دوسروں کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملنے والا ہے اس لیے تفہیمی انداز میں قبول رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو روش تم نے اپنے پیغمبر کے مقابلے میں اختیار کر رکھی ہے ایسی ہی روش تم سے پہلے کی قومیں اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں اختیار کر کے بہت برا انجام دیکھ چکی ہیں پھر چونکہ ان پر حجت تمام ہونے کے قریب آ گئی ہے اس لیے تقریر کے آخری حصے میں دعوت کا رخ ان سے ہٹ کر اہل کتاب کی طرف پھر گیا ہے اور ایک جگہ تمام دنیا کے لوگوں سے عام خطاب بھی کیا گیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ہجرت قریب ہے اور وہ دور جس میں نبی کا ختاب تمام تر اپنے قریب کے لوگوں سے ہوا کرتا ہے خاتمے پر آ لگا ہے دوران تقریر میں چونکہ ختاب کا رخ یہود کی طرف بھی پھر گیا ہے اس لیے ساتھ ساتھ دعوت رسالت کے اس پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرنے اور سماع و اوتاد کا عہد استوار کرنے کے بعد اسے توڑ دینے اور حق و باطل کی تمیز سے واقف ہو جانے کے بعد باطل پرستی میں مستغرق رہنے کا انجام کیا ہے سورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حکمت تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایات دی گئی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی اشتعال انگیزیوں اور چیرہ دستیوں کے مقابلے میں صبر و ضبط سے کام لیں اور جذبات کے ہیجان میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہو نشفروجین بسم اللہ رحم نرو الد اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لام سعد کتاب ری یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے پس اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجھک نہ ہو یعنی بغیر کسی جھجک اور خوف کے اسے لوگوں تک پہنچا دو اور اس کی کچھ پروا نہ کرو کہ مخالفین اس کا کیسا استقبال کریں گے اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت کرو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 آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وزن اس روز اینِ حق ہوگا یعنی اس روز اللہ کی میزانِ عدل میں حق کے سوا کوئی چیز وزنی نہ ہوگی اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہ ہوگی جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی وہ با وزن ہوگا اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا کسی دوسری چیز کا ذرہ برابر لحاظ نہ کیا جائے گا جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے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 ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامانِ زیست فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو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 ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ سجدہ کرو اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا دراصل جب زمین کا انتظام کرنے والے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے مانی یہ تھے کہ وہ تمام مخلوق بھی آدم کی متی ہو جائے جو فرشتوں کے زیر انتظام تھی اس مخلوق میں سے صرف ابلیس نے آگے بڑھ کر یہ اعلان کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے آگے سربسجود نہ ہوگا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 تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گمن کرے نکل جا کے در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں اصل میں لفظ ساغرین استعمال ہوا ہے ساغر کے معنی ہیں بزل یعنی وہ ذلت اور سغار اور چھوٹی حیثیت کو خود اختیار کرے پس اللہ تعالی کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بندہ اور مخلوق ہونے کے باوجود تیرا اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہونا یہ مانی رکھتا ہے کہ تو خود ذلیل ہونا چاہتا ہے کال الى يوم يبعثون بولا مجھے اس دن تک ملت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے کال ان نل فرمایا تجھے محلت ہے بولا اچھا تو جس طرح تونے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر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 سل مَا الہ مہم می سوں کال منہ کم رب ک جت ان کول خالدی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 مین اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں بدل ہوں میں برو فلم بدت لہم سو تم پف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 ہم نے اپنے اوپر ستم کیا اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے اور اس کا اولین مظہر وہ شرم ہے جو اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے میں آدمی کو فطرتن محسوس ہوتی ہے اسی لیے شیطان کی پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرت انسانی کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی وہ یہ تھی کہ اس کے اس جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے اور برہنگی کے راستے سے اس کے لیے فواہش کا دروازہ کھولے اور اس کو جنسی معاملات میں بدراہ کر دے مزید برا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کے اندر بلند حالت پر پہنچنے کی ایک فطری پیاس موجود ہے اسی لیے شیطان کو اس کے سامنے خیر خواہ کے بھیس میں آنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ میں تجھے زیادہ بلند حالت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کی اصل خوبی جو اسے شیطان کے مقابلے میں بہتر بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس سے قصور سرزد ہو جائے تو وہ نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگے بخلاف اس کے شیطان کو جس چیز نے زلیل و خوار کیا وہ یہ تھی کہ وہ قصور کر کے اللہ کے مقابلے میں اکڑ گیا اور بغاوت پر اتر آیا قال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 نمکم اخرج اب وی کل جانب سُو مل مس ان رو کبیل می سوت رو ن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 اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اشارہ ہے اہل عرب کے برہنہ طواف کی طرف ان میں بکسرت لوگ حج کے موقع پر کعبے کا طواف برہنا ہو کر کرتے تھے اور ان کی عورتیں اس معاملے میں ان کے مردوں سے بھی زیادہ بے حیا تھیں ان کی نگاہ میں یہ ایک مذہبی فیل تھا اور نیک کام سمجھ کر کیا جاتا تھا ان سے کہو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 خری کو دری کھنہ کا لوش پی نی دون و سبون و سبون عمت دون ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاتین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں یا بنی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 آدمی کسی معزز شخص سے ملنے کے لیے جس طرح اچھا لباس پہنتا ہے اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے بھی اسے اچھا لباس پہننا چاہیے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ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 نمر و رح و ملبریل شکتی ہلم یو نزیل بھینی سو اللَّهِ مَا لم تل اے نبی ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام خا کھلے ہوں یا چھپے اور گناہ اصل میں لفظ اس من استعمال ہوا ہے جس کے اصل معنی کوتاہی کے ہیں اور اس سے مراد ہے آدمی کا اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں کوتاہی کرنا اور حق کے خلاف زیادتی یعنی اپنی حد سے تجاوز کر کے ایسی حدود میں قدم رکھنا جن کے اندر داخل ہونے کا آدمی کو حق نہ ہو اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹ لائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہلِ دوزف ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے منفتر بن اوبی آیتی الحم نسم من کی تب حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 اپنا حصہ پاتے رہیں گے یعنی دنیا میں جتنے دن ان کی مہلت کے مقرر ہیں یہاں رہیں گے اور جس قسم کی بظاہر اچھی یا بری زندگی گزارنا ان کے نصیب میں ہے گزار لیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے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 دخلمی کبلی کل سیف کل مد رخفیم کوالت اخرا ہل ہوں کول ہوں رب نل اضلونا فآاتهم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولیکن لا تعلمون اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے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 مگر تم جانتے نہیں ہو یعنی ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے لیے جرائم پیشگی کی میراث چھوڑانے کی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 <misterisation> سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ کا الْمُجْرِمِينَ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے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 وَكَذَلِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑنا یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا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 اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ونازعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار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 اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 اور آخرت کے منکر تھے او نمجون کل بنا دوں اب جن سلام کم لم يدخلوها وهم يطمعون ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ ہائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے یعنی یہ اصحاب الراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں اور نہ منفی پہلو ہی اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے اور اللہ کے فضل سے یہ امید لگائے ہوئے ہوں گے کہ انہیں جنت نصیب ہو جائے وہ ادریف چب سور کو جل قومی والنی اور جب ان کی نگاہیں دو والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے افل جلف نہ ہوں بسیم ہوں کالوم اونان خم جما خم اغنا۔ اونان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 الگین کو سم تم لو ملا ہوں بیم ادو رجنا لم تم چاہ سن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 نری علينا من الماء ان آل علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان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 الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجَحَدُونَ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 یو می چیچ اِن لوہ پوری نومی کبلو پد جبلن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 لو ہوں سو مسل خل کو در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا یہاں دن کا لفظ یا تو اسی چوبیس گھنٹے کے دن کا ہم مانی ہے جسے دنیا کے لوگ دن کہتے ہیں یا پھر یہ لفظ دور کے مانی میں استعمال ہوا ہے پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا خدا کے ارش پر جلوہ فرما ہونے کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یہ متشابہات ہاتھ میں سے ہے جن کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اسی کے فرمان کے تابے ہیں خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے یعنی خدا ہی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کا فرما روا ہے اپنی خلق کو اس نے دوسروں کے حوالے نہیں کر دیا ہے نہ کسی مخلوق کو یہ حق دیا ہے کہ خود مختار ہو کر جو کچھ چاہے کرے بڑا بابرکت ہے اللہ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 معتدی اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے کے یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ولا الارض بعد اصلاحها خوفا وطمعا ان رحمت اللَّهِ قریب زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے یعنی سینکڑوں اور ہزاروں برس میں اللہ کے پیغمبروں اور نوئے انسانی کے مسلحین کی کوششوں سے انسانی اخلاق اور تمدن میں جو اصلاحات ہوئی ہیں ان میں اپنی غلط کاریوں سے خرابی برپا نہ کرو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 فأنزلنا فأنزلنا نخری اور وہ اللہ ہی ہے جو ہوا کو اپنی رحمت کے آگے آگے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 اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم خوف والی ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں قال من قومه اننا لنراك في ضلال مبين اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا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 کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے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 اور آد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہوت کو بھیجا قوم آد کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل اور امان و حضر موت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکا رما کر دیا تھا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں ہے پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے قومی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 برادران قوم میں بے اقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اب رسل تیر امین۔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 جس کے معنی نعمت کے بھی ہیں اور کرشمہ قدرت کے بھی اور صفات حمیدہ کے بھی قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا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 تم ہم اب اخمل اللہ میل پل تغ ماک مین تغری اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا گزب ٹوٹ پڑا کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں یعنی تم کسی کو بارش کا اور کسی کو ہوا کا اور کسی کو دولت کا اور کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فل حقیقت کسی چیز کا رب نہیں ہے یہ سب محض نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں جو ان کے لیے جھگڑتا ہے وہ دراصل چند ناموں کے لیے جھگڑتا ہے نہ کہ کسی حقیقت کے لیے جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں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 آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ پت نوبی کرین پتوی لکھو وَلَا ابھی ولتم خد اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سالح کو بھیجا قوم سمود کا مسکن شمالی مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے موسم ہے موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان ایک مقام ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں یہی سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانے میں ہجر کہلاتا تھا اب تک وہاں سمود کی کچھ عمارات موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑ کھود کر بنائی تھی اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو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 حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا جو ان کی معمور من اللہ ہونے پر کھلی دلیل ہو اور اسی کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو پیش کیا تھا لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا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 فَذْكُرُوا اللَّهِ وَلَا تَعْفَو فِي الْأَرْضِ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشی بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں علیشان محل بناتے ہو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 جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں پڑا کر مبسلیٹنی کو مار ڈالا اگرچہ مارا ایک شخص نے تھا جیسا کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے لیکن چونکہ پوری قوم اس مجرم کی پشت پر تھی اور وہ دراصل اس جرم میں قوم کی مرضی کا آلائے کار تھا اس لیے الزام پوری قوم پر عائد کیا گیا ہے اور پورے سمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے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 وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور یہ قوم جس کی ہدایت کے لیے وہ بھیجے گئے تھے اس علاقے میں رہتی تھی جہاں اب بہیرہ مردار واقع ہے کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا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 ن جب قیل کولو ان کو لو اخجوتی کھو سوی یت پ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 بجس اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی وہ مجھے بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش بارش سے مراد یہاں پانی کی بارش نہیں ہے بلکہ پتھروں کی بارش ہے جیسا کہ دوسرے مقامات پر قرآن میں بیان ہوا ہے پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبَخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور مدین والوں کی طرف مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج اقبا کے کنارے پر واقع تھا مگر جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی ساحل پر بھی اس کا کچھ حصہ پھیلا ہوا تھا یہ ایک بڑی تجارت پیشہ قوم تھی قدیم زمانے میں جو تجارتی شاہراہ بحر احمر کے کنارے یمن سے مکہ اور یمبو ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی اور ایک دوسری تجارتی شاہراہ جو عراق سے مصر کی کی طرف جاتی تھی اس کے این چوراہے پر اس کے پر قوم کی بستیاں واقع تھیں ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے تمہارے پاس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 ونتون سبیل من من بھیت بونا وجو تم کو نا سید اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے اف تم کم اینو بل اور سل تم بھی ا پافت المو فس بیرو فس بیرو ہے کم اللہ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 منوا کم کرتی نولتین کال اول اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمن میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب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 د ج اللہ ہوں فل اشو الله ن وَسِعَ رب شلائی قومی <الْفَاتِحِينَ> ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئے جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے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 یہ بات صرف قوم شعیب علیہ السلام کے سرداروں ہی تک محدود نہیں ہے ہر زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور راستی اور دیانت کی روش میں ایسے ہی خطرات محسوس کیے ہیں ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیوی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے ایمانداری اختیار کرنے کے معنی اپنی دنیا برباد کر لینے کے ہیں مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے اللہ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کی گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے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 اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی ایک ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب وہ جامع زابطہ بیان کیا جا رہا ہے جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بےسط کے موقع پر اختیار فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کے لیے کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس کو مسائب اور آفات میں مبتلا کیا گیا تاکہ اس کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے خدا کے سامنے آجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائے پھر جب اس سازگار ماحول میں بھی اس کا دل قبول حق کی طرف مائل نہ ہوا تو اس کو خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیا گیا اور یہاں سے اس کی بربادی کی تمہید شروع ہو گئی پیغمبر کی بات نہ سننے کے باوجود جب اس پر نعمتوں کی بارش ہوئی تو اس نے سمجھا کہ اوپر کوئی اللہ نہیں ہے جو گرفت کرنے والا ہو اور ہمچو مادیگرے نیست کی ہوا اس کے دماغ میں بھر گئی اس چیز نے آخر کار اسے عذاب الہی میں مبتلا کر دیا پتہ لفت اور كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوا کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹ لایا لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا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 جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں او امین قرآن یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک یق ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جب وہ کھیل رہے ہوں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 جسو فاسکی ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاسے عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا مفدی پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا لفظ فرون کے معنی ہیں سورج دیوتا کی اولاد قدیم اہل مصر سورج کو جو ان کا مہادیو یا رب اعلی تھا راہ کہتے تھے فران اسی کی طرف منسوب تھا یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا جیسے روس کے بادشاہوں کا لقب زار اور ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا تھا وقال موسى يا فرعون انی رسول من رب موسا نے کہا اے فرون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں حقیق علی اللہ اقول علی اللہ اللہ علی اللہ حق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 لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے نرون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر القاسو فی سوسا نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اجدہا تھا وہ نا فہی اب نی اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا اس پر فرون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے مور تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے اب کہو کیا کہتے ہو موسا علیہ السلام کا دعوی نبوت اپنے اندر خود ہی یہ مانی رکھتا تھا کہ وہ دراصل پورے نظام زندگی کو بحیثیت مجموعی تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس میں لا محالہ ملک کا سیاسی نظام بھی شامل ہے کیونکہ رب العالمین کا نمائندہ کبھی بھی متی یا ریت بن کر رہنے کے لیے نہیں آتا بلکہ متا اور رائی بننے کے لیے ہی آیا کرتا ہے اور کسی کافر کے حق حکمرانی کو تسلیم کر لینا اس کی حیثیت رسالت کے قتل منافی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کی زبان سے رسالت کا دعوی سنتے ہی فرعان اور اس کے آیان سلطنت کے سامنے سیاسی اور معاشی اور تمدنی انقلاب کا خطرہ نمودار ہو گیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر اس شخص کی بات چلی تو اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا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 کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے سہارا تو پھر راؤ نالوں ان لنا لأجرا ان کالوں کن غالبی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 نحن کی پھر انہوں نے موسا سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں قال قال فلما الکو تلم الحرو ناس بسحر عظیم موسا نے جواب دیا تم ہی پھینکو انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسہور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے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 میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے زلیل ہو گئے اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو رب موسی و اسی رب کو جسے موسا اور ہارون مانتے ہیں اس طرح اللہ تعالی نے فرونیوں کی چال کو الٹا انہی پر پلٹ دیا انہوں نے تمام ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا کر منظر عام پر اس لیے مظاہرہ کرایا تھا کہ عوام الناس کو حضرت موسا علیہ السلام کے جادوگر ہونے کا یقین دلائیں یا کم از کم شک ہی میں ڈال دیں لیکن اس مقابلے میں شکست کھانے کے بعد خود ان کے اپنے بلائے ہوئے ماہرین فن نے بالاتفاق اتفاق فیصلہ کر دیا کہ حضرت موسا علیہ السلام جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ ہرگز جادو نہیں ہے بلکہ یقیناً رب العالمین کی طاقت کا کرشمہ ہے جس کے آگے کسی جادو کا زور نہیں چل سکتا قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ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 مت کم امتی رج ربن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 کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں فروان نے پانسا پلٹتے دیکھ کر آخری چال یہ چلی تھی کہ اس سارے معاملے کو موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کی سازش قرار دے دے اور پھر جادوگروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی دے کر ان سے اپنے اس الزام کا اقبال کرا لے لیکن یہ چال بھی الٹی پڑی جادوگروں نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ ان کا موسا علیہ السلام کی صداقت پر ایمان لانا کسی سازش کا نہیں بلکہ سچے اعتراف حق کا نتیجہ تھا اس مقام پر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ چند لمحوں کے اندر ایمان نے ان جادوگروں کی سیرت میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے انہی جادوگروں کی ذہانت کا یہ حال تھا کہ اپنے دینے آبائی کی نصرت و حمایت کے لیے گھروں سے چل کر آئے تھے اور فرعن سے پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اپنے مذہب کو موسا کے حملے سے بچا لیا تو سرکار سے ہمیں انعام تو ملے گا نا یا اب جو نعمت ایمان نصیب ہوئی تو انہیں کی حق پرستی اور اول اول اس حد کو پہنچ گئی کہ تھوڑی دیر پہلے جس بادشاہ کے آگے لالچ کے مارے بچھے جا رہے تھے اب اس کی کبریائی اور جبروت کو ٹھوکر مار رہے ہیں اور ان بدترین سزاؤں کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں جن کی دھمکی وہ دے رہا ہے مگر اس حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی صداقت ان پر کھل چکی ہے وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم نست نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 جو حضرت موسا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جاری ہوا تھا اور دوسرا دور ستم یہ ہے جو حضرت موسا علیہ السلام کی بےسط کے بعد شروع ہوا دونوں زمانوں میں یہ بات مشترک تھی کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرایا گیا اور ان کی بیٹیوں کو جیتا چھوڑ دیا گیا تاکہ بتدریج ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے اور یہ قوم دوسری قوموں میں گم ہو کر رہ جائے اول موسل قومی من میں شن بدی ابت المتق موسا نے اپنی قوم سے کہا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 اس کا وارث بنا دیتا ہے. من قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ ابل رَبُّكُمْ أَن تخلیف عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وی كَيْفَ تَعْمَلُونَ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو وَلَقَدْ أخذنا آل فرعون ونقصم من الثمرات لعلهم يذكرون ہم نے فرون کے لوگوں کو کئی سال تک قحت اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہو آئے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهَ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 اپنے لیے فال بد ٹھہراتے حالانکہ در حقیقت ان کی فالے بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن بِهَا فَمَا نَحنُ لَكَ انہوں نے موسا سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے کوئی نشانی لے آئے ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں ہے آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا ٹڈڈی دل چھوڑے سرسریاں پھیلائیں مینڈک نکالے اور خون برسایا یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْنِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ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 بالغوه اذا هم مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے اہد سے پھر جاتے فن من ہوں ف فِي کون ہوں فل ان ہوں کزبوں ف عور کون ہوں فل تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے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 فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فلسطین اور شام ہی کی سرزمین کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ہم نے اس سرزمین میں برکتیں رکھی ہیں اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا چونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ البحر فَأَتَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ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 علیون آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ویست ويستحيون نساءكم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 استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جال موسى صعقا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 خز قوتوں اس کے بعد ہم نے موسا کو ہر شوبہ زندگی کے متعلق نصیحت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 سی فن كُلَّ نب نفیل يُؤْمِنُوا بِهَا اِل میو سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا يت سبى سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 موس میم جسو ہو لَا لو وَلَا ال دین سبین اتو ہو موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ, ان, سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے یہ اس مصریت زدگی کا دوسرا ظہور تھا جسے لیے ہوئے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 سو کے مینل خاصری پھر جب ان کی فریز خورگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا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 آجل تم امرکم و ال کل ال قال اخل بہی جو القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي گ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 اور دنیا کی زندگی میں زلیل ہوں گے جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں منو نوب کمی ہیں نوفر اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور پھر ایمان لے آئے تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے وفی نسختها ھدا و رحمت للذینھم لربھم یرهبون پھر جب موسی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وقت رو سو مو سب نجو لل پاتو مرجت کا لوشیت لو کب لو اتو لکھم پال سوف اہل فیت ن تو کت مش ات دیم دش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 آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں وقت بلنا فی حد دنیا حسنت اندنا اللہ من منش رحمتی وسیعت کل شعین فسکین اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت بھی ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا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 اللہ جائدون ہوں مکھ تو بنا د ہوں فتوں راتیوں جیلیا موں بل ھو بل موفی ونی چلو لہب ویو ہلوہ پئی بھى ویو ہر مر ملب اس وان اسلو ليک نلدين ا منو بھى زرو نوت نوري پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کرے یہاں <تصفح> نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امی کا لفظ یہودی اصطلاح کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے بنی اسرائیل اپنے سوا دوسری سب قوموں کو امی یعنی گوئم یا جینٹائل کہتے تھے اور ان کا قومی فخر و غرور کسی امی کی پیشوائی تسلیم کرنا تو درکنار اس پر بھی تیار نہ تھا کہ امیوں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوق ہی تسلیم کر لیں چنانچہ قرآن میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ امیوں کے مال مار کھانے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے عمران پچہتر پس اللہ تعالی انہیں کی اصطلاح استعمال کر کے فرماتا ہے کہ اب تو اسی اممی کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ ہے اس کی پیروی قبول کرو گے تو میری رحمت سے حصہ پاؤ گے ورنہ وہی غضب تمہارے لیے مقدر ہے جس میں صدیوں سے گرفتار چلے آ رہے ہو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 ان کے راہبروں نے اپنے زہد کے مبالغوں سے اور ان کے جاہل عوام نے اپنے توہمات اور خود ساختہ حدود و ضوابط سے ان کی زندگی کو جن بوجھوں تلے دبا رکھا ہے اور جن جکڑ بندیوں میں کس رکھا ہے یہ پیغمبر وہ سارے بوجھ اتار دیتا ہے اور وہ تمام بندشیں توڑ کر زندگی کو آزاد کر دیتا ہے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 لوس بالله لومی ف مسلم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 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون ف السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك بما كانوا اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی محققین کا غالب ملان اس طرف ہے کہ یہ مقام ایلا یا ایلات یا ایلوت تھا جہاں اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے اور جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ اقبا واقع ہے انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ وا اذ قالت امه منھم لمتعذون قوما اللہ مهلکهم او معذبهم عذابا شديدا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 وہی کام کیے چلے گئے جن سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ زلیل اور خوار اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس بستی میں تین قسم کے لوگ موجود تھے ایک وہ جو دھڑلے سے احکام الہی کے خلاف ورزی کر رہے تھے دوسرے وہ جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے اور ناسحوں سے کہتے تھے کہ ان کمبختوں کو نصیحت کرنے سے کیا حاصل ہے تیسرے وہ جن کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے راہ راست پر آ جائیں اور اگر وہ راہ راست اختیار نہ کریں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرض ادا کر کے خدا کے سامنے اپنی برات کا ثبوت پیش کر ہی دیں اس صورتحال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تین گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ ہی اس سے بچایا گیا کیونکہ اسی نے خدا کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کی فکر کی تھی اور وہی تھا جس نے اپنی براد کا ثبوت فراہم کر رکھا تھا باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور وہ اپنے جرم کی حد تک مبتلا عذاب ہوئے البتہ بندر صرف وہ لوگ بنائے گئے جو پوری سرکشی کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کرتے چلے گئے تھے وہی سو سو اللہ انبل سرک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 كون آر هذا گل یا كلون س كو لر بسلو یا خو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 پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشی ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں ماف کر دیا جائے گا اور اگر وہی متائیں دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے پکڑ لیتے ہیں کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کی قیام تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ایک وہ جو ہم نے متن میں اختیار کیا ہے دوسرا یہ کہ خدا ترس لوگوں کے لیے تو آخرت کی قیام ہی بہتر ہے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 وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّتُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُمْ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا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 اوٹ پور ان شوق ان مبرو کتنی افت لکھوں یا یہ نہ کہنے لگو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 اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں یعنی معرفت حق کے وہ نشانات جو انسان کے اپنے نفس میں موجود ہیں اور حقیقت کی طرف راہنمائی کرتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا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 ولو شئنا بها أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه بہمی او تتركه اوتھوس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 لہذا اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے مفسرین نے عہد رسالت اور اس سے پہلے کی تاریخ کی مختلف اشخاص پر اس مثال کو چشمہ کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خاص شخص تو پردے میں ہے جو اس تمثیل میں پیش نظر تھا البتہ یہ تمثیل ہر اس شخص پر چسپاں ہوتی ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو کتے سے تشبیح دیتا ہے جس کی ہر وقت لٹکی ہوئی زبان اور ٹپکتی ہوئی رال ایک نہ بجھنے والی آتش ہرس اور کبھی سیر نہ ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے بنائے تشبیح وہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اردو زبان میں ایسے شخص کو جو دنیا کی ہرس میں اندھا ہو رہا ہو دنیا کا کتا کہتے ہیں یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں ساء مثلن القوم الذین کذبوا بآیاتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں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 آخرکار جہنم کے قابل بن کر رہے وسم السن فد و نفی اسم سون کیا نو یا ملو اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے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 اللہ کے نام رکھنے میں راستی سے انحراف یہ ہے کہ اللہ کو ایسے نام دیے جائیں جو اس کے مرتبے سے فروتر ہوں جو اس کے ادب کے منافی ہوں جن سے عیوب یا نقائص اس کی طرف منسوب ہوتے ہوں یا جن سے اس کی ذات اقدس و عالی کے متعلق کسی غلط عقیدے کا اظہار ہوتا ہو وَمِن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 میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے اومیت کرو میں اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے رفیق سے مراد محمد صلی اللہ وسلم کو اہل مکہ کا رفیق اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اجنبی نہ تھے انہیں لوگوں میں پیدا ہوئے انہیں کے درمیان رہے بسے بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھے ہوئے نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم و اور صحیح و دماغ آدمی کی حیثیت سے جانتی تھی نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یکا یک آپ کو مجنون کہنے لگی ظاہر ہے کہ یہ حکم جنون ان باتوں پر نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے بلکہ صرف انہی باتوں پر لگایا جا رہا تھا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ شروع کی اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہے آخر ان باتوں میں سے کون سی بات جنون کی ہے وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبے کر رہا ہے اولمی ملکی خلوم پود کو چب اجر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 پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیح کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائے جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے عن ایان قل انما علمها عند ربی لا الم ہے ابی للی ہری وتی ہے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 لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْفَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُوءٍ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 فلمت غشت حمل خفیف دل ان چیتن خالح کون مینش مِنَ ولہ ہی ہے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 تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے فلم ات ہوں میں فالح جال ہوں شوقی مت الله میں فتح مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے مطلب یہ ہے کہ اولاد دینے والا تو اللہ ہے اگر اللہ عورت کے پیٹ میں بندر یا سانپ یا کوئی اور عجیب الخلقت حیوان پیدا کر دے یا بچے کو پیٹ ہی میں اندھا بہرا لنگڑا لولا بنا دے یا اس کی جسمانی اور ذہنی اور نفسانی قوتوں میں کوئی نقص رکھ دے تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اس ساخت کو بدل ڈالے اس حقیقت سے مشرقین بھی اسی طرح آگاہ ہیں جس طرح موحدین چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زمانہ حمل میں ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں کہ وہی صحیح و سالم بچہ پیدا کرے گا لیکن جب امید بر آتی ہے اور چاند سا بچہ نصیب ہو جاتا ہے تو شکریہ کے لیے نظریں اور نیازیں کسی دیوی کسی اوتار کسی ولی اور کسی حضرت کے نام پر چڑھائی جاتی ہیں اور بچے کو ایسے نام دیے جاتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عنایت کا نتیجہ ہے اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں سروس یوں سرو جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں دل تبیو کم ام انتم اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے یعنی ان مشرقین کے معبودان باطل کا حال یہ ہے کہ سیدھی راہ دکھانا اور اپنے پرستاروں کی راہنمائی کرنا تو درکنار وہ بیچارے تو کسی رہنما کی پیروی کرنے کے قابل بھی نہیں حتیہ کہ کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب تک نہیں دے سکتے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 کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنے اے نبی ان سے کہو کہ بلالو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز محلت نہ دو اِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ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 اور جاہلوں سے نہ الجھو امان نہ کمی نہ شیم پانی نزو ام نہ ہو سمی اونگ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اندین پاس پانی تدک کرو تدک کرو فم مقیقت میں جو لوگ متقی ہیں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 رہے ان کے یعنی شیاتی کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے وَإِذَا لَم تَأْتِهِم مبی ہےب ارو مرو ابی کم ہوں رحمت المی امین اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی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 جہاں آیات سجدہ آئی ہیں